افا عِبَادِي الدین عبادی اولیا کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو انہوں نے میرے مقابلے میں دوست بنا لیا ہے جیسے مشرقی نے مکہ میں سے بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور پوجا کرتے عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں پوجا کرتے ہیں یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں تو پوجا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ حرام و شرک ہے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کی کرنی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی مخلوق اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی تو شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے تو جو شرک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی سے مقابلہ کر سکیں گے وہ اس کی نادانی ہے وہ مکہ جو ہے یہ جو شرک کرتے تھے اس میں یہ تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ شرف العبادت میں ملوث تھے عیسائی یہودی یہ شرف ذات اور شرف العبادت دونوں میں ملوث تھے کہ وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے یعنی انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے تو پھر جو خدا کا بیٹا مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا مان لیا اور اللہ تبارک و تعالی بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے یا بیوی رکھنے سے وہ پاک ہے وہ لا شریک ہے ان نہ عت نہ جہنم نہ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کی جگہ تیار کیا نژ مہمان نوازی یہ ان کے لیے تمبی ہے انہیں ڈرایا گیا کہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں نعمتوں سے لیکن کافروں کی میزبانی کی جائے گی جہنم کی آگ سے قل اے محبوب آپ فرمائیے ہل نبی اکم اعمالا کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو سب سے زیادہ نقصان میں رہے آمال جن کی اعمال سب سے زیادہ نقصان میں رہے اللہ فی الحالات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں سب کچھ دنیا کے لیے کیا اور مرتے ہی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں یا پھر کافر مشرقین جو بھلائی کے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اسپتال بناتے ہیں علاج کرواتے ہیں یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں کافر کو آخرت میں کوئی سلا نہیں دیا جائے گا اسی طرح جو مومن ہے مسلمان ہے لیکن گنا کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا اور مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا اللہ دین فی الحال حیات دنیا وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اسی طرح جو لوگوں کے دکھانے کے لئے کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے چاہے قربانی ہو چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے نماز ہو چاہے روزے ہوں چاہے صدقہ و خیرات و زکات ہو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں کہ آخرت میں اس پر کوئی صلا نہیں ملے گا ریاکاروں کے لیے بھی عبرت ہے گناگاروں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع نہ ہو جائے وہ ہم یاح سبونا ان سین سنا حالانکہ وہ گمان کرتے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں ریا کار بھی یہی سمجھتا ہے دکھلاوا کرنے والا اسی طرح جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن گنا کر رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جب اس کا ایمان برباد ہو جائے گا تو وہ دنیا میں یہی سمجھتا رہا کہ میری نیکی مجھے جنت لے جائے گی لیکن جب ایمان ہی نہ رہا تو جنت میں کیسے جائے گا اسی طرح کفار یہود سارا وہ بھی بعض اچھے کام جب کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام قبول نہیں کیا جاتا الا اکل کفروا کفروب آیات ربیم یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ولی قو ہی اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا انہیں آخرت کا کوئی تصور نہ تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے اس کا کوئی خوف نہ تھا تو آمال پس ان کے اعمال برباد ہو گئے فلاں مل یوم قیامتی وزنا بس ہم کل بروز قیامت ان کے نیک امال کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے یعنی ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا جب نیکیاں پلے میں رکھی جائیں گی تو وہ بے وزن ہوں گی وہ کہیں گے یہ ہماری نیکیاں یہ ہماری بھلائیوں میں وزن کیوں نہیں ہے تو فرمایا جائے گا تمہارا جب ایمان برباد ہو گیا تو تمہارا وزن بھی ختم ہو گیا جب تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کے اندر اب کوئی وزن باقی نہ رہا جزاؤہم جہنم یہ ان کا بدلہ ہے جہنم بیما کفرو اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آیاتی و رسولی حضوا اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں سے مذاق کیا یعنی آیتوں کا مذاق اڑایا رسولوں کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ ایسی نادانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اب آخر میں چار آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنا بائی سے سعادت ہے. خصوصاً جو یہ چاہتا ہو کہ جب میں چاہوں میری آنکھ کھل جائے تو وہ رات کو یہ پڑھ کر نیت کر لے ان شاء اللہ جس وقت وہ اٹھنا چاہے گا فجر میں یا تحجد میں اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی کرم فرمائے گا اپنی رحمت سے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی آمد. ان الدین آمن السولہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل اختیار کیے کانت لہم جناط الفردوس نژ ان لوگوں کی مہمان نوازی جنت الفردوس سے کی جائے گی جنات الفردوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جنت فردوس ہے جب بھی جنت کا سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو پروردگار اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرماؤ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت عدن ہے جنت نعیم ہے جنت فردوس ہے مختلف جنت میں طبقات ہیں درجات ہیں جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے اب یہ کون سے لوگ ہیں ہمیں سننا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ایسے لوگ بنیں گے فرما جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو خود نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں خود برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں یقیناً یہ نیکی کی طرف لانا ہے قرآن پاک کے درس میں برائیوں کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب بھی دی جاتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو قرآن کے نور سے ایسے وہ خود منور ہوئے کہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی انہیں ثواب مل گیا اور برائی سے روکنے کا بھی ثواب مل گیا خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا يبغون عنها لا انسان جب کسی ایک اچھے مقام پر رہتا ہے دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہے انسان کی ایک فطرت ہے اگر ایک دفعہ وہ کسی گھومنے کے مقام پر جاتا ہے تو ہر سال وہ اس مقام پر جانا پسند نہیں کرتا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے لیکن جنت میں ایسی لذتے ہوں گی کہ جنتی کبھی بور نہیں ہوں گے اور کبھی وہ دوسری جگہ جانا پسند نہیں کریں گے لا یا بگون آنا وہ جنت سے کسی دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے ہمیشہ جنت میں ہی رہنا چاہیں گے اور جو ایک دفعہ جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اللہ ہم سب کو جنت فردو عطا فرمائے قل اے محبوب آ فرمائیے لو کان البحر مدادا اگر سمندر ساتو سمندر سیاہی بن جاتے انک بن جاتے لکھ کلیمات ربی میرے رب کے کلیمات کو لکھنے کے لیے یعنی سارے سمندر کے پانی کو انک بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے کلام کو لکھا جائے فرمایا لنفید باہرو قبل ان تن فدا کلیمات و ربی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے و لو جا بھی اگرچہ انہیں سمندروں کی مثل اور سات سمندر سیاہی بنا دیے جائے تو یہ چودہ سمندر مل کر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے کل اے محبوب آ فرمائیے ان بشروم میں تو تمہاری ہی طرح بشر ہوں یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ ناکام ہوئے اور گمراہ ہو گئے جب بشریت کی بات آئی تو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا نبی ہمارے جیسے بشر نہیں بشر ضرور ہے بشر ہونے میں ہمارے مثل ہے مف نے فرمایا مس حکوم کی یہ معنی ہے کہ جس طرح تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں تم بھی خدا نہیں میں بھی خدا نہیں خدا نہ ہونے میں ہم مثل ہیں لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے ہم میں اور حضور کے مقام و مرتبے میں تو بہت ہی بڑا فرق ہے یہاں تک کہ حضور کی آنکھ مبارک اور ہماری آنکھ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں حضور کے لعاب دہن اور ہماری چھوک کا کوئی مقابلہ ہی نہیں حضور کا لعاب دہن مبارک وہ پیارا لعاب ہے کہ جب حضرت جابر کی ہنڈیا میں گر گیا تو وہ کھانا جو چار افراد کے لیے ناکافی تھا وہ کھانا پندرہ سو صحبہ کرام نے اسے کھا بھی لیا اور کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی یہ وہ لواب دہن مبارک ہے کہ حضرت قطع اپنی آنکھ کو ہاتھ میں لے کر آئے کا تیر لگا ہے آنکھ ہاتھ میں آ گئی ہے حضور نے لوبے دہن مبارک لگا کر آنکھ جوڑ دی حضرت قطادہ کہتے ہیں وہ دوسری آنکھ سے یہ آنکھ زیادہ دیکھنے لگی حضور کا لوبے دہن مبارک تو وہ لوبے دہن مبارک ہے کہ ایک صحابی اپنی ٹانگ ٹوٹی ہوئی لے کر آئے تو حضور نے ایسا جوڑ دیا کہ آپریشن کا نشان بھی باقی نہ رکھا یہ تو وہ لعاب دہن مبارک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو آٹا موجود تھا گندہ ہوا آٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے وہ لوب دہن مبارک اس میں ڈال دیا تو وہ آٹا کئی سو صحبہ کرام کے لیے نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے بعد میں حضور نے فرمایا تھا دیکھنا نہیں سے نکالتے رہنا جب بعد میں میں نے کھول کر دیکھا آخر میں تو مجھے محسوس ہوا کہ کم ہونے کے بجائے آٹے میں اضافہ ہو گیا ہے بتائیے وہ لابے دہن مبارک کہ صحابہ کرام اسے اپنے چہرے پر ملتے تھے کیا ہمارا یہ گندا اور جراثیم پیدا کرنے والا تھوک اور حضور اقبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لواب دہن مبارک کہ جو دیکھنے میں لعاب ہے ورنا یہ نور کا ایک ٹکڑا ہے کیا اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے جو اپنے جیسا بشر حضور کو سمجھتا ہے وہ اپنے گھر پہ جائے اور اپنی ہنڈیا کھول کر اس کا ڈھکنا ہٹا کر اس میں اپنا تھوک ڈال دے پھر دیکھے گھر والے کیسی اس کی پٹائی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ حضور کا لواب دہن مبارک اور ہمارا تھوک برابر نہیں ہے تو حضور ہمارے جیسے بشر ہیں کس معنی میں مس لکم حضور خدا نہیں ہیں ہم بھی خدا نہیں ہیں حضور بشری لباس میں ہیں باقی حضور کا لوبے دہن مبارک آپ کی آنکھ مبارک آپ کے کان مبارک اس کا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے حضور تو تین تین مہینے سو میں وشال رکھتے نہ کھاتے نہ پیتے اور آپ فرماتے بخاری شریف میں ائ کم تم میں سے کون میرے برابر ہو سکتا ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے تو میرا رب پلاتا ہے یوحا شاہیا میری طرف وہی کی جاتی ہے ہماری طرف وہی نہیں آتی حضور کی طرف وہی آتی ہے اسی سے فرق ہو گیا کہ مس لوکم ظاہری صورت میں ہے حضور فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو حضور کی آنکھ مبارک فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے آسمانوں کو بھی دیکھتی ہے پر آپ ایک موقع پر آسمان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے آسمان پر کوئی چار انگل جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر فرشتہ نہ ہو فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں یوحا ہا میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہکم حکم الہو واحد تمہارا معبود صرف و صرف ایک معبود ہے مفسرین فرماتے مس لکم کے بعد ہے عبادت صرف و صرف اللہ کی کرنی ہے مراد یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں اس معاملے میں ہم بشر ہیں باقی اللہ نے جو مجھے قدرت و طاقت دی ہے وہ اللہ کی عطا سے بیزن اللہ ہے. جیسے عیشا علیہ سلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بیزن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے خدا کے بیٹے نہیں ہے یہ طاقت اللہ نے دی ہے فمن کانا یارجول قو اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو یقین رکھتا ہو فل یامل عمل تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے ہم سب کو یہ یقین ہے یہ شوق ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے مرنے کے بعد تو جب یہ ملاقات کرنی ہی ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال اختیار کریں ولا یوش رق بے عبادتی ربی ہی اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور عبادت نہ کرے سورہ کہو مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالی سورہ کہا کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے